آج ہم موجود ہیں تحریک طالبان پاکستان کے مرکزی ترجمان محترم شاہد اللہ شاہد صاحب اور تحریک طالبان پاکستان کے ہم رہنما محرم اعظم طارق صاحب حافظ اللہ کے ساتھ میڈیا میں تحریک طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے جو مختلف باتیں زیر بحث ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ حضرات سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں شاہد اللہ شاہد صاحب السلام علیکم السّلام اعظم طارق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سوال محترم اعظم طارق صاحب ہمارا آپ سے یہ ہے کہ حکومتی میڈیا بار بار اس بات کا تکرار کر رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا کر انکار کیا ہے آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں حکومت میڈیا پراپت گنڈا کو جنگ کا حصہ سمجھتی ہے اور طالبان پاکستان یا مجاہد قوتیں میڈیا پر نہیں حقائق اور سچ پر یقین رکھتی ہے لہذا حقیقت کچھ یوں ہے کہ ہم نے بواکار سنجیدہ اور بمقصد مذاکرات سے نہ پہلے کبھی انکار کیا تھا اور نہ اس مذاکراتی عمل کے افادیت سے مستقبل میں انکار کرتے ہیں مگر یہ بھی پتا تھا چلو کہ حکومت نے کبھی بھی مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے لہذا تحریک طالبان پاکستان کے فورم سے یہ بات امت مسلمہ پر عموماً اور سرزمین پاکستان کے اہلیان پر خصوصاً واضح کرنا چاہوں گا کہ تحریک طالبان پاکستان بامنی بمقصد پائیدار مذاکرات کے لیے سنجیدہ وہ تیار ہیں اور اس بات کو میں سرزمین پاکستان کے اون طبقات تک پہنچانا چاہوں گا جو محب وطن اور تاریخ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں وہ طبقات جو مدارس کے علماء کرام ہیں ہے صحافی ہیں ملک کے دن شور ہے مذہبی غیر مذہبی جماعتوں کے قائدین اسکول کالجوں کے اور یونیورسٹی کے اساتذہ کے رام ہیں یا دوسرے عل ہے قلب اضرات جو ملک کی مستقبل اپنی روایات کو اپنی تاریخ کو اور اپنی قوم کی حریت ازمیت کو سمجھتی ہے ان پر واضح کرنا چاہوں گا کہ تحریک طالبان پاکستان بامنی مقصد پائیدار مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ان مذاکرات کی افادیت پر یقین رکھتے ہیں محترم شاہد اللہ شاہد صاحب میڈیا میں تو یہ بات واضح طور پر تقریبا سامنے آئی تھی آپ نے مذاکرات سے انکار کیا تھا امیر محترم اللہ مسعود على اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے وہی بات کہی ہے صاحب کی شہادت سے پہلے جو بات ہم نے کہی تھی وہی بات ہم اب بھی کہہ رہے ہیں اور امت صاحب کی شہادت کی بات بھی ہم نے وہی بات کہی تھی اس سے میڈیا والوں نے کچھ اور بنا دیا حقیقت یہ ہے کہ آمر صاحب کی شہادت سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ حکومت اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو مخلص اور با اختیار ثابت کرنا ہوگا اور آمر صاحب جب شہید ہوئے تو ہم نے جو مذاکرات کو مسترد کیا وہ اس بنا پر مسترد نہیں کیا کہ انہوں نے امیر صاحب کو شہید کیا کیونکہ یہ تو ہمارے اور ان کے درمیان جنگ جاری تھی اس میں تو لوگ, لوگوں کا شہید ہونا آ, ہونا ہی تھا لوگ شہید ہونے تھے ہم نے ان کو مارنا تھا وہ انہوں نے ہم کو مارنا تھا ہم نے جو مذاکرات کو مسترد کیا وہ صرف اس بنا پر مسترد کیا کہ امیر صاحب کے شہید کیے جانے سے اور مذاکرات کے عمل کو برباد کرنے سے جو ڈرون کے حملے سے برباد ہوا اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوئی کہ وہ مذاکرات میں مخلص بھی نہیں ہے اور با اختیار بھی نہیں ہے ان کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے اب بھی اگر حکومت اپنے آپ کو مخلص اور با اختیار ثابت کرے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں محترم ازم طارق صاحب اگر آپ کی اور حکومت کے درمیان مذاکرات باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں مذاکراتی عمل کے دوران آپ جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہیں جہاں تک اسوال کا تعلق ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بات کا انحصار حکومت وقت پر ہے کیونکہ جنگ ہم مجاہدین نہیں بلکہ حکومت پاکستان نے شروع کیا تھا اور حکومت ہی نے امریکہ کے کہنے پر ہمارے قبائلی علاقہ جات میں آ کر جنگ شروع کی اب جنگ بندی کا اعلان بھی حکومت ہی کو کرنا چاہیے اور حکومت ہی نے مذاکرات کے لیے ماحول کو پرامن اور باعتماد بنانا ہے جب وہاں سے ماحول پرامن اور با اعتماد بنانے کی پیش قدمی ہو تو انشاء اللہ ہم بھی اپنے کاروائیوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں شاہداللہ شاہد صاحب سی ایڈی کے افسر چوہدی اسلم کی حلاکت کی افائیار امیر انفطرم مولانا فضلاللہ صاحب حفظ اللہ اور تحریک کے ترجمال شاہداللہ اللہ شاہد صاحب کے خلاف درج کرائی گئی ہیں اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک مختصر سوال یہ بھی ہے کہ گدشتہ رات پشاور میں تبلیغی مسجد پر حملہ ہوا ہے تو اگرچہ آپ نے اس کی تردید بھی کی ہے تو ذرا اس بارے میں بھی کچھ اضاف کروائیے گا جہاں تک چودھری اسلم کے سوال کا تعلق ہے تو چوہدری اسلم یقیناً اپنے اس منطقی انجام کو پہنچا ہے جو انہوں نے جو کاروائیاں جہاد اور مجاہدین کے خلاف کی تھی اور جو اس کے سابقہ کرتوت تھے اسی کا یہ منطقی انجام تھا جہاں تک وہ پہنچا ہے اور اس کی اسلام دشمنی اور مجاہدین اور جہاد کے ساتھ جو اس کی دشمنی تھی وہ کسی سے چھپی ڈکی بات نہیں ہے جہاں تک ایف آر کی بات ہے تو جس جرم کے نتیجے میں ہماری اوپر ایف آئی آر پہ ہمیں یقیناً فخر ہے اور ہم یہ پہلے سے جان یہ ایسی بات ہے جن کو ہم پہلے سے جانتے تھے اور جہاں تک تبلیغی جماعت کے اوپر دھماکے کی بات ہے تو تبلیغی بائی جو ہیں ان کے اوپر دھماکہ دھماکے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر دھماکے میں ہماری کوئی نکنامی نہیں ہے بلکہ اگر ہم ان کے اوپر حملہ کریں تو یہ اس میں ہمارے تحریک کی بہت بڑی بدنامی ہے تو ہم اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے ایسی کاروائیاں کیسا کریں یعنی ہم اپنے آپ کو ایسی کاروائیوں کے ذریعے کیوں بدنام کریں پہلی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر حملے نہیں کرتے لیکن ہم لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے لیے اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا تب بھی وہ ہمارے اوپر یہ شک کر سکتے تھے ہمارا اس میں دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی نکنامی کی بات ہی نہیں ہے اس میں ہماری بدنامی ہی بدنامی ہے اس میں اگر ہم ایسا حملہ کریں اس لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ ہم نے یہ حملہ کیا نہیں ہے بلکہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہمارے تحریک کو اور ہمارے مجاہدین کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں اس لیے عوام الناس اور خاص طور پر دینی جماعتوں والے ان خفیہ ایجنسیوں کی اس جیسے کارستانی سے ہوشیار رہے